الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذلل ومن يبلل فلا هادي له وأشدو الله إله إلا الله وأشدو أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هقا تحاسه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يتع الله ورسوله فقد فاذ فوضا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 کما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روایتن اخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او كما قال صلی اللہ علیہ والہ وسلم معزز بھائیو بزرگو اور دوستو یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے اس مہینے میں کچھ لوگ خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس طریقے سے روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے رجب کی بائیس تاریخ کو رجب کے کونڈے کے نام سے بھی کچھ لوگ مناتے ہیں اور پھر رجب کی ستائیس تاریخ کو لوگ اسرا اور معراج کا جشن مناتے ہیں یہ ساری چیزیں سنت کے نام پر دین اسلام کے اندر یا مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں آج کے خطبہ جمعہ میں میں انہی چیزوں کی وضاحت کروں گا کہ ان تمام چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے پبلس کے کس کی حیثیت شریعت کی روشنی میں دین اسلام کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اس مہینے کی تاریخی حیثیت بھی بطور مناسبت بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ مہینہ اس مہینے کی تاریخی حیثیت کیا ہے اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے چند چیدہ چیدہ اور جو اہم واقعات پیش آئے ہیں انہیں میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا سب سے پہلا جو قافلہ نکلا ہجرت کا مکہ مکرمہ سے دس مرد تھے چار عورتیں تھیں اور ان سب کے امیر تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے اور آپ کی صاحبزادی دوست اختر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے ان کی امارت میں پہلا قافلہ تاریخ اسلام کے اندر مکہ مکرمہ سے نکل کر کے حبشہ جاتا ہے وہ رجب کسی مہینے کے اندر پیش آیا اسی طریقے سے رجب کسی مہینے کے اندر جو حبشہ کا عادل بادشاہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا مسلمان ہو گیا تھا اس نے اپنے ایمان کو اسلام کو چھپا کر کے رکھا اس شخص کی بھی وفات رجب کسی مہینے کے اندر ہوئی تھی اور اس کی وفات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے دی گئی تو آپ نے مدینے کے اندر باقاعدہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی حبشی حبشہ کے رہنے والے نجاشی بادشاہ اور حبشہ کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا اور ان کا جو نام بیان کیا گیا ان کا نام تھا اسحمہ رحمۃ اللہ علیہ وہ صحابی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور آب کی زندگی میں ان کی وفات بھی ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز ان کی پڑھائی اسی طریقے سے رجب کسی مہینے کے اندر اسلام کی ایک اہم جنگ پیش آئی جس جنگ کو غزب تبو کہا جاتا ہے سن و ہجری کے اندر یعنی بوت کے نویں سال انتہائی دی سر و سامانی کے عالم میں اور فقر و فاقا کے عالم میں سخت گرمی کا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر یہ جنگ پیش آئی تھی اسی جنگ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ لا کر کے اللہ کے اصور صلی اللہ علیہ قدموں نشاور کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے اللہ کے رسول کے نظر میں آئے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ابو بکر صدیق پر سب تک لے جائیں گے لیکن جب وہ پہنچتے ہیں اور جب انہیں معلوم پڑتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ابوکر رضی اللہ تعالیٰ عن تو پورے گھر کا سامان لا کر کے اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا ہے اسی موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں جا سکتا یہی یہ موقع ہے جب کسی مہینے کے اندری واقعہ پیش آیا تھا اور اسی جنگ کے اندر عثمان غنی رضی اور تعالیٰ نے پورے لشکر کا خرچ برداشت کیا تھا عثمان غنی تھے اللہ نے ان کو مال سے نماز رکھا تھا تاحد نگاہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی تھی ان کے اونٹ ان کا ریور اور ان کی بکریاں اور اس طریقے سے ان کے گھوڑے ہی نظر آتے تھے اس قدر اللہ رب العن کے مال کے اندر برکت دی تھی کہ پورے لشکر کا خرچ انہوں نے برداشت کیا تھا ساڑھے اونٹ انہوں نے دیے ساڑھے پانچ سو گھوڑے انہوں نے دیے اور اس طریقے سے پورا لشکر انہوں نے تیار کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی موقع پر ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان غنی جو تم کچھ بھی کرو گے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے اس طریقے سے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی زبان سے ان کے لیے جنت کی کا مزدہ سنایا اور ان کے لیے خوشخبری سنائی اسی مہینے کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا اور اسی مہینے کے اندر ایک عظیم واقعہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جنہیں جانتے ہوں گے اور واقعہ یہ ہے کسی مہینے کے اندر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو اسلام کے نام اور خلیفہ بتل جلیل جنرل اور کمانڈر گزرے ہیں انہوں نے یہودیوں کے قبضے سے بیت المقدس کو اسی مہینے کے اندر آزاد کرایا تھا یہ سب جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا لیکن شاید کوئی نہیں جانتا ہو گیا کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اسی رفظب کے مہینے میں ہی میں بیت المقدس کو انہوں یہودیوں کے ناپاک قبضے سے ان کے ناپاک قدموں سے بیت المقدس جو اسرا اور میراث کی جگہ ہے اور وہ مقدس بستی ہے جہاں جس کے آس پاس اللہ حربان برکت دے رکھی ہے اور یہ مسلمانوں کا پہلا دوسرا قبلہ ہے اور اس طریقے سے اور وہاں اور یہ اسلام کے اندر وہ تیسری مسجد ہے جس کی طرف زیارت انسان ادر و ثواب کی نیت سے سفر کرتا ہے اور اس مسجد کو اس مسجد افسا کو حسلاء الدن رحمتہ اللہ علیہ نے اسی مہینے کے اندر آزاد کرایا تھا یہ اس مہینے کے کچھ تاریخی واقعات ہیں جو رجب کے اس مہینے کے اندر پیش آ رہے تھے جہاں تک اس کی اہمیت کی بات ہے اس کی شرعی حیثیت کی بات ہے تو یہ مہینہ حرمت والا ایک مہینہ ہے یعنی اس مہینے کو اللہ رب العالمی نے حرمت والا مہینہ بنایا حرمت والے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ کرنا جدال کرنا قتال کرنا لڑائی کرنا شریعت کے اندر حرام ہے اور اسی دن سے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیف فرمائی میں نے سور توبہ کے ایک آیت کریمہ کا شروع کا حصہ پڑھا ہے خطب مصنوعہ کے بعد اس آیت کریمہ نے اللہ رب العلم شاد فرمایا کہ ان عدت اتنا اشاء شہرن فری کتاب اللہ یومخلق و سماوا کی کہ اللہ رب العامن نزدیک اس کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد بارہ ہے اسی لیے ہر کیلنڈر کے اندر بارہ مہینوں ہی کا ایک سال ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی کیلنڈر ہو ہر کیلنڈر کے اندر سال بارہ مہینے ہی کا ہوتا ہے چاہے عربی ہو انگلش ہو یا اس طریقے سے کوئی فرینچ ہو کوئی بھی کیلنڈر ہو ہر کیلنڈر کے اندر بارہ مہینے ہی کا سال لگتا ہے اللہ نے مہینوں کی تعداد بارہ ہی بنائی ہے اس لیے مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے پھر اللہ فرماتا ہے منہ اربات القرم ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں حرام ہیں یعنی ان مہینوں کے اندر قتال کرنا لڑائی کرنا حرام ہے وہ کون سے حرمت والے مہینے ہیں قرآن کی سایت کریمہ میں اور نہ ہی کسی اور آیت کے اندر بیان بتایا گیا بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تعین فرمائی ہے جو مہینے حرمت والے ہیں اور جن مہینوں کے اندر قتال کرنا حرام قرار دیا گیا قرآن کریم کے اندر ان مہینوں کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن کریم نے اللہ رب العمی اشارہ کیا یہ بتایا کہ چار مہینے لیکن کون سے ہیں قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں بتایا گیا ان کی تعین آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گی کیونکہ قرآن کریم حدیثوں کی تفسیر کرتی ہے حدیثوں کے معنی کو بیان کرتی ہے اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک مسلمان کو حدیثوں کی ضرورت ہے حدیث کے بغیر کوئی بھی مائی کا لال دنیا کا کوئی بھی شخص کتنی ہی اسے عربی زبان آتی ہو کتنا ہی اب بڑا عالم کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اس کے پاس سوج بوجھ کیوں نہ ہو شعور اور عقل و فہم کیوں نہ ہو وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی ذمہ داری بیان کی ذمہ داری اپنے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ وہ چار مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے ہیں آپ نے جب خطبہ دیا حضرت الدا کے موقع پر تو آپ نے کہیت ہی یو مخلق حسین ووات ول زمینہ گھوم پھر زمین کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا ہے اور جس حالت پر اللہ رب العلامین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا بارہ مہینوں کا سال لگتا ہے ان بارہ مہینے کے اندر چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے تین تو لگاتار آتے ہیں ذلقعدہ ولحجہ و محرم ورج و مبربئی نہ و شعبان اور مدر کا رجب جو جماعت العرا اور شابان کے درمیان میں آتا ہے یہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا ایک مہینہ ہے اس مہینے کے اندر قطال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے لیکن آپ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال آئے گا اور وہ سوال یہ آئے گا کبھی میں نے بتایا کسی مہینے کے اندر غزو تبوک پیش آیا تھا اسی مہینے کے اندر صلاح الدین ایبی رحمتہ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا جنگ لڑی تھی آخر کیوں جب اس مہینے کے اندر جنگ کرنا حرام کر دیا گیا ہے یہ جنگ کیوں پیش آئی انسان کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزو تبوک جو کیا تھا مجبوری کی حالت میں کیا تھا اور جب مجبوری ہو اور انسان اور مسلمانوں کے ملک پر حملہ کرنے کی سازش رچی جا رہی ہو ایسے موقع پر اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے وہ مہینہ جو حرام ہے اس مہینے کے اندر بھی جنگ کی جا سکتی ہے کیونکہ جو عیسائی تھے انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا تھا اور ہزاروں کا لشکر لے کر کے مدینے پر چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے اس لیے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کو اطلاع دی گئی تو آپ نے باقاعدہ لشکر تیار کیا اور لشکر لے کر کے تبوک کی طرف نکلے کیونکہ وہ تبوک کے مقام پر یا اس علاقے میں وہ لوگ اکٹھا ہو رہے تھے اور مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں پر پہنچ چکا ہے تو ان کے دلوں کے اندر طور روز طاری ہو گیا اور اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے اور کسی کا قتل نہیں ہوا کوئی جنگ نہیں پیش آئی تھی آپ سری مدینہ سے نکلے تھے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے اس قدر ان کے دلوں پر روب آیا کہ وہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تو اگر مسلمانوں کے ملک کے اوپر حملے کرنے کی سازش کی جا رہی ہو تو اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے حمایت کے لیے اگر جنگ کرنی پڑے تلوا اٹھانا پڑے تو یہ شریعت کے اندر اس کی یاد موجود ہے اور اسی طریقے سے اگر جنگ شروع کر دی گئی حرام مہینے سے پہلے لیکن جنگ کا نتیجہ نہیں نکلا اور جنگ برابر چلتی رہی اور بیچ میں حرمت والا مہینہ آ گیا تو اس مہینے کے اندر بھی جنگ جاری رکھی جا سکتی ہے اور یہی واقعہ پیش آیا تھا صلاح الدین ابی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس یہ فلسطین کے اوپر یا بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے رجب کے مہینے سے پہلے حملہ کیا تھا اور جنگ چلتی تھی اور اس وجہ سے رجب کا مہینہ آ گیا تو رجب کے مہینے انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا اس لیے اگر جنگ پہلے شروع کر دی گئی ہے یا شروع ہو چکی ہے اور جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا اسی دوران اگر حرمت والا مہینہ آ جاتا ہے تو جنگ کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ کوئی نتیجہ اس کا نکالا جائے گا اس لیے جب کے مہینے کے اندر بھی یا کوئی حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر بھی قتال کرنا یہ انسان کے لیے جائز ہے اس جنگ کے اندر شروعات کرنا منع ہے البتہ اگر شروع پہلے ہو گیا ہے اور بیچ میں مہینہ آ گیا ہے تو اس صورت میں جنگ کو انسان جاری رکھ سکتا ہے تو یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں اس مہینے کی تاریخ حیثیت اور اس مہینے کی حرمت کہ مہینہ حرام مہینہ ہے کطال کرنا لائی کرنا اس مہینے کے اندر حرام کر دیا گیا ہے اور اسی دن سے حرام ہے جس جی دن سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق بنائی اس لیے مکہ کے لوگ بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے ان مہینوں کے اندر جنگ کرنے سے پرہیز کرتے تھے جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینوں کو میں نے بتایا اور جبکہ خود اللہ حرب الامین قرآن مری کریم کے اندر بیان فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے آسمان اور زمینوں کی تخلیق ہوئی انہی دنوں سے انہی دنوں سے اس مہینے کی حرمت اللہ رب العالمین نے بیان مقرر کر دی ہے اور جو مکہ والے تھے مکہ والوں کا دین دین ابراہیم ہی تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر بھی اور ان کی شریعت کے اندر بھی ان مہینوں کے اندر قتال کرنا حرام اور ناجائز تھا اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو دین کے جو بقایا تھی انہیں میں سے یہ چیز بھی مکہ کے اندر موجود تھی کہ لوگ اس مہینے کے اندر قتال نہیں کیا کرتے تھے لڑائی نہیں کرتے تھے اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے تھے جیسے بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر ان کے اندر باقی تھیں کیونکہ مکے والوں کا دین دین توحید تھا توحید پر قائم تھے اللہ رب العالمین حسط اسماعی علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو مکے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا اور مکے والے توحید پر تھے شرک ان کے ہاں نہیں تھا شرک ان کے ہاں بعد میں پیدا ہوا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے ان کے اندر شرک کو رائج کیا وہ عمر بن لوہال خدائی نامی ایک شخص ہے جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومایا کہ اس کی جو اتڑیاں ہیں قیامت کے بھی جہنم کے اندر جلیں گی سڑیں گی اسے عذاب دیا جائے کیوں اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے مکے کی سرزمین کے اندر شرک کو رائج کیا امر بن لوہا خضائی وہ شام گیا وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہاں سے ایک بت لے کر کے آیا اور مکے کے اندر رکھ دیا اور پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ مکہ مکرمہ کا خان مقدس جگہ اور وہ بیت اللہ جسے اللہ رب العامی نے پوری دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بنایا تھا وہ مکہ اور وہ سرزمین ہے تک مقدس سرزمین اور وہ خانہ کعبہ اس مکے کی سرزمین کے اندر خانہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت لوگوں نے رکھ دیا اور جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے مکہ کو فتح کیا تو سارے بتوں کو پاش پاش کیا اور اس کا سات کریمہ کی تلاوت کی وہ جال حق و ضحف الباطل ان نلباط القانہ آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے اور باطل ختم ہونے ہی کے لیے ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے وقتی طور پر حق دب سکتا ہے مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں لیکن اسلام اپنی طاقت سے اپنی دلیل سے اپنے برہان سے ان تمام چیزوں سے قیامت تک غالب اور غائب رہے گا اسلام کو دلیل کے لحاظ سے کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں ہم مغلوب ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اسلام کی تعلیمات ہم نے چھوڑ دی ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات تابندہ ہیں دراشندہ ہیں سورج سانس تارے کی طریقے سے روشن ہیں اور قیامت تک روشن رہیں گے کوئی انہیں ختم نہیں کر سکتا ہے اسلام کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے ابھی آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ کے اندر جو حادثہ پیش آیا اس حادثے کے بعد کثرت سے لوگ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے پچاس مسلمان مارے گئے لیکن سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اللہ ہر برامین اس کے ذریعے سے اسلام کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے لچک رکھی ہے جتنا ہی اسے دبایا جائے گا اسلام اتنی تیزی کے ساتھ ابھرتا ہے اور اس کی طاقت سے پھیلتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب آپ کو اللہ حب الام نبی بنا کر کے بھیجا اور جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا اسلام کی دعوت دینا شروع کیا حج کا مہینہ آ گیا مکے والے پریشان ہو گئے اب کیا ہوگا حج کرنے کے لیے لوگ مدینہ سے آتے ہیں دور دراز ملکوں اور علاقوں سے آتے ہیں کیونکہ حج ابراہیم علیہ السلام کے دین کا وہ باقی چیز تھی جو, جو مشرقی نے مکہ کے اندر باقی تھی اور ان کے اندر چیز پائی جاتی تھی اس لیے وہ مشرق ہونے کے باوجود بھی کافر ہونے کے باوجود بھی طواف کرتے تھے عمرے کرتے تھے حج کرتے تھے قربانیاں کرتے تھے اور ان مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے تو اس طریقے سے جب حج کا موسم آ گیا انہیں فکر دامنگیر ہوگی کہ اب کیا ہوگا ابھی تک تو مکہ کے اندر ہی توحید کی آواز تھی اب تو تو توحید اور اسلام کی آواز مکے سے نکل کر کے پورے ملک کے اندر اور پورے عرب کے علاقوں کے اندر پھیل جائے گی یہ بڑی بڑی فکر ان کو دامنگیر ہو گیا اس, لیے اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے انہوں نے میٹنگیں کی اور اس وقت کے ایک بہت بڑا شاعر بہت ہی دور اندیش شک تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ اس آدمی کے پاس گئے کہے کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس کو شاعر کہا مجنون کہیں کسی نے کہا جادوگر کہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا, نے کچھ کہا. تو اس نے کہا کہ میں شاعر بھی ہوں مجھے اپلوخرت بھی ہے سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ نہ شاعر ہے اور نہ ہی وہ مجنون ہے اور نہ ہی وہ مریض ہے زیادہ زیادہ اس کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہو یہ کہ اسے ہم یہ کہیں کہ وہ جادوگر ہے جادوگر اس لیے کہ جس طریقے جادوگر میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتا ہے بھائی بہن کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے اس طریقے جو اسلام قبول کر لیتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر اس کا بھائی اسلام قبول نہیں کیا دونوں کے درمیان عداوت آ جاتی ہے تفریق ہو جاتی ہے لہذا زیادہ زیادہ جو مثال اس کے پر شادی کھاتی ہوئی ہے اسے جادوگر کہا جا سکتا ہے لہذا اسے جادوگر کہو اسے جادوگر کہا جائے اور مکے کی ہر اس جگہ پر جہاں سے لوگ مدینے کے مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں ہر جگہ آدمیوں کو بٹھا دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ دیکھو مکے کے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی بات کبھی تم نہ سننا وہ ہمارے آبا و اجداد کو دین کو چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کی بات کرنے کی تعلیم دیتا ہے لہذا اس کی بات کو نہ سننا ہر منفرد پر اور ہر اس راستے پر جہاں سے لوگ مکے کے اندر داخل ہو سکتے تھے لوگوں نے آدمیوں کو بتا دیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تشریف فرما ہے حاجیوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے بھائیوں آپ کے جو مخالفین تھے اور جو مشرقین تھے جو آپ کے دشمنان تھے ان کے ذریعے سے اللہ ہر غلامی نے آپ آب کی آواز کو لوگوں تک پہنچا دیا اور جب بھی مکے کے اندر لوگ داخل ہوتے ان سے بتایا جاتا وہ لوگ کہتے کہ ہم تو عقلمند ہیں ہوشیار ہیں चलिए اس آدمی کو دیکھتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں جس سے ہمیں دور رہنے کی دعوت دی جا رہی ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے لوگ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار میں اکیلے آتے اور آپ ان کے کی بر قرآن کی की پکڑ کے سناتے توحیر کی دعوت دیتے اسلام کی دعوت دیتے اور لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے جتنا اس کو دبایا جائے گا اسلام کو اسلام اسی قدر ابھرے گا اسلام کی تاریخ رہی ہے اور اسلام کے اللہ رب العمین اس کے اندر قدرت رکھی ہے لچک رکھی ہے جتنا زیادہ انسان سے دبانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اسلام دنیا کے اندر پھیلتا ہے کیونکہ اس کی تعلیمات جو ہیں امن پسندانہ ہیں تو اس کی تعلیمات میرے بھائیو یہ انسان کی فطرت کے موافق ہیں اس لیے اس کی تعلیمات جب لوگوں تک پہنچتی ہیں تو لوگ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اس کی تعلیمات کو لوگ قبول کرتے ہیں تو اس طریقے سے اللہ رب العارمین نے آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچا دیا اور آپ اللہ کے نبی تھے اللہ کی طرح سے کو توفیق تھی اس لیے آپ کی زبان سے جب بات نکلتی تھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے لوگوں پر اثر انداز ہوتی تھی اور کیونکہ وہ عربی تھے عربی زبان سمجھتے تھے قرآن کا مطلب مانا سمجھتے تھے اس لیے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کے اوپر اثر ہوتا تھا اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے اس طریقے سے دشمنوں نے وہ کام کر دیا جو شاید آپ اکیلے اگر کرتے تو اسے لوگوں تک اکیلے شاید آپ نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن دشمنوں نے آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچا دیا اور اس طریقے سے اللہ ہر برامین نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی کہ لوگ نے اسلام کو قبول کر لیا تو اس طریقے سے جتنا دبانے کی کوشش کے گی میرے بھائیو اسلام اتنا ہی تابندہ ہو کر کے اتنا ہی سرخرو ہو کر کے اتنا ہی کامیاب ہو کر کے اتنا ہی بلند ہو کر کے اسلام کی تعلیمات سر چڑھ کر کے بولتی ہیں اور اسلام کی تعلیمات لوگ پڑھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس طریقے سے میرے بھائیو یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس رجب کے مہینے کے تعلق سے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کی جا رہی تھی کہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے کو مکہ کے مشرقین بھی حرمت والا مانتے تھے البتہ یہ تھا کہ انہوں نے اس مہینے کو جب اگر وہ جنگ کرنا چاہتے تھے اس مہینے کو اپنے لیے حلال کر لیا کرتے تھے اور اس مہینے کے بدلے کسی اور مہینے کو حرام کر دیا کرتے تھے اسی کو عربی زبان کے اندر نشی کہا گیا ہے نسی کے مت معنے ہوتے ہیں ادل بدل کرنا آگے پیچھے کر دینا یہ مہینہ ذوالقادہ کا مہینہ حرام ہے اس مہینے کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں ہے وہ ذوالقادہ کا مہینہ کا نام رمضان رکھ دیتے تھے اور رمضان کو ذو بنا دیتے تھے اور مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وب نے فرمایا کہ مہینہ اسی طریقے سے رہے گا جس طریقے سے اللہ حرب العلامین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے اب مہینے آگے پیچھے نہیں کیے جائیں گے اب مکہ کے اوپر مسلمانوں کا کنٹرول آ گیا ہے اور اس طریقے سے جو مشرقین تھے ان کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے لہذا مہینے کی ترتیب وہی باقی رہے گی جو ترتیب اللہ رب غلامین روز ازل سے بنائے گی یہی ہمارے نبی نے فرمائی کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنی پرانی حالت پر آ گیا ہے پرانی حالت کا مطلب یہ کہ اس حالت پر جس حالت پر اللہ حرب الامین نے مہینوں کو بنایا تھا جو ترتیب بنائی تھی کہ محرم کا مہینہ شروع ہوگا دلچہ پر ختم ہو اور مہینے آگے پیچھے نہیں کیے جائیں گے رجب کا مہینہ محرم کا مہینہ نہیں ہو سکتا اور اس طریقے سے جو محرم ہے وہ رجب نہیں ہو سکتا لہذا جو تبدیلی کر دیا کرتے تھے مکہ کی مشرقی اب وہ تبدیلی نہیں کی جائے گی اب مہینہ اسی ترتیب پر رہے گا جس ترتیب پر اللہ حربلامین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے کیونکہ تبدیلی کر دینے سے اللہ رب ہر براہن جس مہینے کو حرام قرار دیا وہ حرام باقی نہیں رہ جاتا تھا اللہ رب براہن کے حکم کے اندر تبدیلی ہوتی تھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر تبدیلی ہوتی تھی لہذا ایسا نہیں ہوگا تو اس طریقے سے یہ ہے میرے بھائی اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی حرمت اور تاریخی حیثیت البتہ یہ جو لوگوں نے اور مسلمانوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مہینے کے اندر چیزیں رائج کر لی ہیں میرے بھائی ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر عمرہ نہیں کیا عمرہ کرنے کی فضیت رمضان کے مہینے میں ہے آپ نے جو بھی عمرہ کیا دلقادہ کے مہینے میں کیا لیکن آپ نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیت بیان کی کہ جو رمضان کے مہینے عمرہ کرے گا اسے ایک حج کے برابر سوا ملتا ہے لہٰذا اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی کوئی فضیت نہیں کیا اگر عمرہ کریں گے تو آپ کو زیادہ سوا ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے جیسے اور مہینے ہیں ویسے یہ بھی مہینہ ہے اس مہینے کی کوئی عمرے کے لحاظ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس مہینے عمرہ کرنے سے انسان کو زیادہ شوق ملتا ہے اگر کوئی آدمی ایسی عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کے خاندان کے لوگ آئے گھر والے آئے اس کے ملک سے لوگ آئے اور اسی مہینے میں ان کو موقع ملا کرنے کی الگ بات ہے لیکن یہ سوچ کر کے عمرہ کرنا کس مہینے میں زیادہ ہم کو سوا ملے گا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ سوچ باطل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس مہینے میں عمرہ کیا اور نہ اس عمر مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی آپ نے کوئی فضلت بیا کی ایسے ہی میرے بھائیو روزہ رکھنے کی بہت بات ہے روزہ بھی اس مہینے کے اندر رکھنے کی کوئی فضلت نہیں آتی ہے کے اندر سب سے بہتر روزہ مہینے سب سے بہتر مہینہ روزوں کے لیے محرم کا مہینہ ہے جیسا کہ مانوی صاحب اللّہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر نمازیں فرض نمازوں کے بعد رات کی نمازیں ہوتی ہیں قیام الحل تعجب ہوتا ہے اور سب سے بہتر مہینہ روزوں کے لیے رمضان کے بعد محرم کا مہینہ ہوتا ہے لہٰذا محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ کہ اگر انسان جو ہمیشہ سے روزہ رکھتا ہے ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتا ہے یا فیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو اس مہینے کے اندر بھی وہ رکھے گا اس یہ سنیں کہ اس کے اندر زیادہ اضر ہے یا زیادہ ثواب بلکہ اس لیے کہ اس کی عادت ہمانبی کا حکم ہے اور ہمانبی کی سنت ہے کہ انسان روزہ رکھے لہذا اگر رکھتا ہے تو اس کو جیسے اور مہینوں میں عجیب ملتا وہی عجر ملے گا لیکن اس مہینے کے اندر یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت حدیثوں کے اندر آئی نہیں ہے تیسری چیز ہے میرے بھائیوں کہ جب کہ بائیس تاریخ کو جل و رجب کے کوڈے مناتے ہیں یہ میرے بھائی سراسر حرام ہے یہ سراسر باطل ہے بداعت ہے اللہ حرب الام دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے دین اسلام کی تکمیل اللہ رب العالمین حرب الام نبی پر فرمائی اللہ کرشاد علیہم اکمل دین اکم واسمنت علیہ الدین ہم نے دین مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دی اسلام کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہو گیا لہذا دین اسلام کی تکمیل کے اگر کئی سو سال کے بعد جو واقعہ پیش آئے گا اس واقعے کی کیا حقیقت ہوگی جبکہ کونڈے کی حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ تقریباً سو یا ڈیڑھ سو سال پہلے ہندوستان کے اندر اسے ایجاد کیا گیا اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اس بداعت کا اسی لیے یہ بداعت صرف ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہے اربوں کے اندر چیز نہیں پائی جاتی ہے یہ سب سے بڑی وعدے دلیل ہے کیونکہ اسلام پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اسلام کسی خطے کا دین نہیں ہے کسی علاقے کا دین نہیں ہے اسلام کو اللہ از نے پوری دنیا والوں کے لیے بنا کر کے بھیجا اسے اگر کسی خطے کے اندر کسی چیز پر عمل کیا جائے اور دنیا کے اور گوشوں میں نہ پایا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور یہ اس کا تعلق میرے بھائی اگر آپ اور گہرائی کے اندر جائیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حقیقت میں یہ روافظ میں اور جو, جو صحابہ کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں قرآن و حدیث کے دشمن ہیں انہوں نے اس دن رجب کی بائیس تاریخ کو اس دن کو جشن کا دن بنایا ہے جبکہ وہ دن اسلام کے نام اور خلیفہ جیسا کہ میں نے شاید بیان بیان کے اندر بھول گیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے ادب کی بائیس تاریخ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی برادر نشوتی نسوتی کاتباہی قرآن کے لکھنے والے حضرت امیر معاویہ جنہوں نے بیس سال تک میرے بھائیوں وہ امیر رہے اور بیس سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے چالیس سال کی زندگی انہوں نے گزاری امارت اور خلافت کے اندر ان کی وفات کی تاریخ ادب کی باعث تاریخ ہے لہذا لوگ چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے جو ہے وہ بدھ رکھتے ہیں حضرت رکھتے ہیں اس لیے ان کی تاریخ وفات کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے ان کی وفات کے اوپر اصل میں جشن منانا شروع کیا ہے اور یہ حقیقت سیدھے سادھے مسلمانوں سے اوجھل ہے وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں حقیقت یہ ہے اور اس بدات کے پیچھے یہ راز مزمر ہے کہ دراصل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر وہ جشن مناتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی ہے میرے بھائی یہ سن ساٹھ ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی اسلام کے مکمل ہونے کے بعد اور یہ جشن آنا کب شروع کیا گیا تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے اس کو شروع کیا گیا لہذا اسلام کی تکویل کے جو تیرہ سو یا ساڑھے بارہ سو سال بعد جو چیز امن میں آئے گی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہوگا اللہ رب اللہ اسلام کب نبی پر مکمل کر دیا ہمارے صلی اللہ علام کے حدیث ہے من عمل جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت ہر کر کے مردود ہے یہ بدعت حرام ایسا کرنا اور اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو گویا کہ اسے اللہ کے سول کے صحابہ سے اسے محبت نہیں ہے جبکہ صحابہ سے محبت کرنا دین ہے ایمان ہے صحابہ سے بغوئی رکھے گا ان سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا جو ملحد ہوگا جو بدین ہوگا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہی صحابہ سے نفرت کرے گا اور یہ جماعت ہے میرے بھائیو جو صرف معاویہ نہیں بلکہ وہ کر صدیق عمر فاروق عثمان گنی بڑے بڑے صحابہ سب کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے نا باللہ اللہ کیونکہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے دین اسلام سے مرتد ہو گئے تھے انہیں گالیاں دیتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور اس طریقے سے, سے ان سے ان سے تبرہ کرتے ہیں ان پر لان و تان کرتے ہیں لہذا ایسے لوگ جو ہمارے مقدس ہستیوں پر لال وطان کرے جن کے ذریعے اللہ حرب العالمین اسلام کو دنیا کے اندر بھیجا پھیلایا اور اسلام جن کے ذریعے ہمیں ملا قرآن ان کے ذریعے سے ملا اسلام کے شروع ہوئی ایسے لوگوں کے اوپر جو میرے بھائیوں تبرہ کریں ان پر لان و کریں انہیں جہنمی اور ملعون قرار دیں ایسے لوگ ایسے لوگوں کے اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کیا ایسے لوگ جو صحابہ کے دشمن ہوں کیا ایک مسلمان کے دوست ہو سکتے ہیں فرق نہیں اگر کوئی انہیں اپنا دور سمجھتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ظاہر انسان ہے سب سے بڑا بیوقوب انسان ہے تاریخ سے لا برد ہے جو ایسے لوگوں کو اپنا دور سمجھتا ہے لہٰذا یہ لوگ جو رجب کی بائیس تاریخ کو جشن مناتے ہیں یہ دراصل میربع رضی اللہ ہوتا ہے انہوں کے وفات پر لوگ جشن مناتے ہیں اس لیے میرے بھائی بڑے افسوس کا مقام ہماری المیہ ہے یہ اور حیرت کا مقام یہ ہے کہ مسلمان جو صحابہ سے دوستی رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اور جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ ضرور کہتا ہے اس قدر صحابہ کا مقام اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر دلوں کے اندر پائی جاتی کہ کبھی بھی صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ ضرور کہتا ہے ایسے صحابی اتنے نام خلیفہ اتنے عظیم صحابی کی وفات پر جشن منا کہ ہمارا ایمان اور ہماری غیر گواہ دیتی ہے کہ ان کی وفات کے اوپر جشن منائیں لہذا میرے بھیا سراسر حرام ہے یہ بدات ہے اور اسے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ جو لوگ ان کے نام پر جو جشن مناتے ہیں لہٰذا ساری چیزیں ہیں جہاں تک اسرا اور مراج کا تعلق میرے بھائی تو چونکہ وہ ختم ہوگے ان شاء اللہ اگلے خطبے میں اس کے تعلق سے عالم کرنے کی کوشش آئے گی اللہ تعزلہ ابراہین ہمیں حق پر قائم رکھے اللہ البراہین ہمیں پنوی کی سنت پر قائم رکھے اللہ مداخ سے ہمیں محفوظ رکھے توحید پر قائم رکھے اور جو ہماری وفات ہماری زبان سے کلم توحید جاری اللہ ہم سے راضی ہو اور وفات کی اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو توحیق دے کہ ہم اپنی زبان سے کلم توحید ادا کر سکیں اور اس طریقے سے قبر کے اداب سے جہنم کے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القوان ديمنا وياكم بالعيات ذكر الحكيم إنه تعالى جباد كريم مالكم والرغوث الرحيم